فقال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والقرآن الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه اف حكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يقنون وقال جل وعلا في مقام اخر أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا أَوْلِيَا <الْعَيَة> اللہ رب العالمین کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی نعمت سے نوازا اور بڑے ہی خوش بخش خوش قسمت بانصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کی راتوں میں اللہ رب العالمین کے حضور قیام کیا جس طرح کے قیام کرنے کا حق تھا اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی زبین نیاز کو جھکایا جیسا کہ جھکانے کا حق تھا اور رمضان کے دنوں کا روزہ رکھا جیسا کہ رکھنے کا حق تھا اور وہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہ معاف کروانے اور بخشوانے میں کامیاب ہو گئے اور انتہائی بدبخت ناکام و نامراد ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کی پرسعادت گھڑیاں نصیب فرمائیں لیکن وہ نہ تو اس کی راتوں کا قیام کر سکے نہ دنوں کا روزہ رکھ سکے یا روزہ تو رکھا لیکن اس کے تقاضوں کو نہ نبھا سکے اور نہ ہی کوئی ایسا عمل کر سکے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے گناہوں پہ مغفرت والا قلم پھیر دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے مستحق ٹھہرے اللہ رب العالمین ہمیں پہلی قسم کے لوگوں میں سے کر دے اور دوسری قسم کے لوگوں میں سے ہونے سے بچا لے اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کو ایک تربیت کا مہینہ قرار دیا ہے اور اس مہینے میں انسان کی تربیت اللہ رب العالمین براہ راست خود فرماتے ہیں اس کے تمام تر وہ آزار تمام تر اشکالات جو دین کے بارے میں پیدا ہو چکے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین رمضان المبارک میں وہ تمام کے تمام تر اس کالات کو حل فرما دیتے ہیں اللہ تعالی نے بنی آدم کو انسان کو خبردار کیا ہے اور حکم دیا ہے یا بنی آدم <سلام> علائقین سیفان کما اخرج اب من الجنہ کہ اے آدم کے بیٹوں شیتان تمہیں گمراہ نہ کر دے جس طرح کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا اور حکم دیا یا ایدین آمد القلوفل کا فاح وال والا تب خطوطان انََ القم عدب المبین ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو بہت مہارا بہت واضح ترین دشمن ہے اور یہ ایسا دشمن ہے کہ اس نے اللہ رب العالمین کی عزت کی قسم اٹھا کے کہا کبھی عزت ہی کہ تیری عزت کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کروں گا اس نے کہا تھا لاک ادن ہم سیرا تقلمستقیم میں تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا اور اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے سمجھا دیا ہے وہ انہاذا سوراتی مستقیم فتب اوہ والا فتح فرہ قبی کمن شبینی کہ یہ دین والا اسلام والا راستہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے اسی کی اتباع اور پیروی کرو اور پگڈنڈیوں پر چھوٹے چھوٹے راستوں پر نہ چلو وگرنا فتحرا کبھی کم ان نہیں تمہیں یہ چھوٹی موٹی پکڈیاں رہ راست سے لے کر بھٹک جائیں گی اور تم اپنی منزل کا جنت کا راستہ کھو بیٹھو گے تو جو راستہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا تھا جس ہدایت کو رب کائنات نے آسمان سے نازل کیا تھا اور اس ہدایت پر چلنے کے لیے کہا تھا وہ ساری کی ساری ہدایت اور اس ہدایت سے بھری ہوئی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہم نے رمضان المبارک میں مکمل اس کی تلاوت سنی اور اس کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دی لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے صرف اس کو اپنے کانوں تک ہی محدود رکھا ہے یا اس کو دل کی گہرائیوں تک بھی اتارا ہے اور اپنے اجساد پر اپنے جسموں پر اپنے اعضاء و جوارح پر اس کو جگہ دے کر اپنی عملی زندگی میں بھی ہم نے اس کو کوئی جگہ دی ہے یا نہیں اللہ رب العالمین کا یہ کلام قرآن مجید فرقان حمید یہ محض تلاوت کے لیے نہیں آیا ہے اگر اس کی صرف تلاوت ہی کرنا مقصود ہوتی تو اللہ رب العالمین یہ کبھی نہ فرماتے لو انزلنا اناضر قرآن علا جبلن لارا ایسا خاص امت امن اللہ وسیل کل امسال نظر ناس کے اگر ہم اس قرآن مزید کو پہاڑوں پہ نادر کر دیتے تو آپ دیکھتے کہ یہ پہاڑ بھی اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے کپ کپ اور ان پر زلزلہ بپا ہو جاتا اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے یہ بھی ساتھ فرمایا ہے عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ اردالا وشفق وہ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ان کا كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں زمین اور پہاڑوں پہ پیش کیا لیکن انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا انسان نے اس کو اٹھا لیا ان کا نظلومن جہلا یہ بڑا ہی ظالم بہت ہی زیادہ ظاہر ہے کہ اس ذمہ داری کو قبول کر لینے کے بعد پھر اس کو نبھانے والا نہیں ہے اور جو بندہ اللہ رب العالمین کی نازل شدہ کتاب کو قبول تو کرے اس کا نام لیوا تو بنے لیکن اس پر عمل پیرا نہ ہو اللہ رب العالمین نے ان کی بہت بری مثال دی ہے سرمایہ مثلا اللہ یحملوحا کما خلیم یحمل افارا کے ان لوگوں کی مثال جن کو تو دی گئی لیکن وہ اس پر عمل پیرا نہ ہوئے ان کی مثال گدھے کی سی ہے اس گدھے کی طرح کہ یحمل ملفارا جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے جیسا مسل القم البینہ اللہ رب العالمین نے اس قوم کی بہت بری مثال بیان کی ہے جنہوں نے اللہ رب العالمی کی آیتوں کو جتنا دیا و لا غد القوم الظالمين اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا ہے تو جو بندہ قرآن مزید کو قبول کرے اس کے اوپر عمل کرنے کا دعوی کرے اس کو اپنانے کا دعوی کرے لیکن اس کا عمل اس کتاب اللہ کے مطابق نہ ہو تو یقیناً اس کی مثال بھی اسی گدھے کی طرح ہے کہ جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہے یہ اگریس شیطان بندے کو گمراہ کرتا ہے اس کو راہ راست سے ہٹاتا ہے اس کو طرح طرح کی خواہشات دلاتا ہے یہ ساری باتیں اس نے اس وقت کی تھی جب اس کو جنت سے نکال دیا گیا تھا تو آج وہ اپنی اسی انداز میں کوششوں کاوشوں کے اندر مگن ہے لگا ہوا ہے انسانیت کو گمراہ کرنے کے اندر ہم نے اس کا مقابلہ کرنا تھا اس کا ہم نے توڑ کرنا تھا اس کے سامنے کھڑے ہونا تھا اور اللہ رب العالمین کے احکامات کو ماننا تھا اس کو ہم نے ضد کرنا تھا لیکن صورتحال ہماری یہ بن چکی ہے کہ حافظ صاحب نے قاری صاحب نے الحمد سے لے کے ون ناس تک سارے کا سارا قرآن پڑھ کے ہمیں سنا دیا یا مون تالامون کی ضربیں لگائی بہت کچھ انہوں نے ہمیں سنایا ہم نے کچھ جاگتے کچھ سوتے سنا لیکن پورے قرآن کی چھ ہزار سے زائد آیات میں سے کوئی ایک آیت بھی ہماری زندگی میں تبدیلی رونما کرنے والی نہ بن سکی کسی ایک آیت پر ہم نے عمل کرنا شروع نہ کیا رمضان المبارک کا یہ معنی نہیں تھا فرمایا شہر رمضان رمادان انزل اور القرآن ضرا للناس قرآن و بید من الحدا والفرقان اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ رکھا ہے کہ اللہ بھی ان ضلع فی القرآن جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا ہے خدل ناس یہ لوگوں کے لیے سرچسمائے ہدایت ہے اور یہ حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والا حرق کرنے والا ہے اور اس کے اندر ہدایت کے بہت بڑے بڑے سرچسمے ہیں بہت بڑی بڑی واضح ترین دلیلے موجود ہیں یہ قرآن مجید تو ہدایت کے لیے ہے ہاں قرآن مجید اثر کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی تاثیر چھوڑا کرتے ہیں ان دلوں پر جو دل اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہو سرمایہ سید ذکر کروں میں اس قرآن کو سن کر انقریب وہ بندہ نصیحت حاصل کرے گا جو کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو انما نمای تذک کر جو عقل مند ہوتے ہیں دانا اور مند ہوا کرتے ہیں وہ قرآن کو سن لینے کے بعد اس کو سمجھ لینے کے بعد نصیحت حاصل کر لیا کرتے ہیں فرمایا ذکر انما انت مذکر لست علیہم ہندی کہ آپ نصیحت کیجیے آپ کا کام نصیحت کرنا ہے ان کو منوانا یہ آپ کا کام نہیں ہے ان ذکر تنفع المؤمنین نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ایک ساتھ فرماتے ہیں والا قد یا سرنل قرآن علی ذکر پہلو مدر ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑا ہی آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اپنی اصلاح کرنے والا ہو تو صحیح اس کے لیے نصیحت کو پانے کے لیے ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس قرآن مجید قرقان حمید کو بڑا ہی آسان کر دیا ہے لیکن نصیحت وہ اگر مجھے نصیحت فائدہ نہ دے پرانے مجید کی کوئی آیت میری زندگی کی کایا نہ پلٹے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا قرآن برحق ہے کہ نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دیا کرتی ہے مجھے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے میرا انداز میری روس میرا طریقہ کار جس کو میں اپنائے ہوئے ہوں کیا یہ ایک مسلمان اور ممن کا طریقہ ایک دعا کرتا ہے یقیناً میرا ضمیر مجھے نکی کے اندر جواب دے گا تو پھر کیوں میں اپنے آپ کو بدلنے والا اپنی اصلاح کرنے والا اپنے آپ کو قرآن مجید کے قالب میں ڈھالنے والا کیوں نہیں بنتا ہوں دیکھیے صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے قرآن کو سمجھا تھا جنہوں نے قرآن کو اپنی زندگیوں میں جگہ دی تھی اللہ رب العالمین کے اس قرآن نے ان کی زندگیوں کی کیسی کایا پلٹ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے سہیب رضی اللہ تعالی عنہ گزرتے ہیں یہ روم کا شہزادہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے گزرتے ہیں بدن پہ تاک کا چھوٹا سا ٹکڑا تن دھانپنے کے لیے ڈالا ہوا ہے اور وہ بھی جسم پہ پورا نہیں آ رہا کمر کو جھکایا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں صاحبۂ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ خلاف معبول کیا ماجرا ہے آپ تو سہیب کو دیکھ کے ہنس دیا کرتے ہیں آج یہ کیا ماجرا ہے فرماتے ہیں مجھے یاد ہے یہ اس وادی کا شہزادہ تھا یہ بڑا قیمتی لباس پہنا کرتا تھا بڑی اعلیٰ ترین خوشبو لگایا کرتا تھا لیکن آج اسلام نے اس کی یہ کیفیت حالت کر دی ہے کہ اس کے پاس ٹن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے کیسے انہوں نے فقر کو اور ہجرتوں کو اللہ رب العالمین کے دین کے لیے قبول کیا ہے میں نے دل میں سوچا اللہ یہ تیرے وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اپنے آپ کو تیرے نام پہ दिया دیا ہے تیری جنتوں کے कर کر لیے ہیں اللہ लोग لوگ تیرے ساتھ راضی ہو گئے ہیں تو ان کے ساتھ راضی ہو جا اور اللہ رب भी نے بھی انہیں لوگوں کے لیے اعلان کیا راضی اللہ رض اللہ ان سے راضی اور یہ اپنے اللہ رب العالمی سے راضی ہو گئے ہم میں سے ہر بندہ جنت میں جانے کا شوق رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولمرہ سن یدخل الجنّا جو پہلا پہلا گروہ جنت کے اندر داخل ہوگا وہ فقراء اور مہاجرین کا گروہ ہوگا کیا ہے فقر کیا ہے ہجرت فقر کسے کہا جاتا ہے ہجرتیں کیا ہوا کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المحاجر من ہاجرہ اما ہل مہاجر وہ ہے جس نے اللہ رب العالمین کی ممنوعات سے منع کردہ چیزوں سے ہجرت کر لی ہاں پھر اللہ تعالیٰ کے منع کردہ کاموں سے رکنے کے لیے اس کو علاقہ چھوڑنا پڑا اس نے علاقہ چھوڑ دیا اپنا وطن چھوڑنا پڑا گھر بار چھوڑنا پڑا مال اولاد چھوڑنا پڑا سارا کچھ چھوڑ دیا صرف اللہ رب العالمین کی رضا مندی کی حصول کی خاطر فکر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ مدینے کا معاملہ ہے مدینے کا واقعہ ہے وہ مدینہ کہ جس میں غنائم آنا شروع ہو گئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال بنا لیا تھا اور مسلمانوں کی غنیم پہ جمع ہوا کرتی تھی ایک دن سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلتے ہیں راستے میں سیدا ہزار ابوتاد رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو جاتی ہے پوچھا کہ کیا وجہ ہے آج کیا چیز آپ کو اس وقت میں گھر سے باہر لے کے آئی ہے کہتے ہیں کہ مجھے بھوک نے ستایا ہے فرماتے ہیں میرے ساتھ بھی یہی معاجرہ ہے چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے کہ انہوں نے اما المؤمنین کے گھروں میں پیغام بھجوایا سوال کیا اور پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے جب کچھ کھانے کے لیے نہ ملا گھر سے باہر نکل پڑے سہ ابو اب بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ملاقات ہو گئی ماجرا سنایا ان کا سنا تینوں جمع ہو کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی انہوں کے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں جب وہاں پہ, پہ پہنچتے ہیں ابو ایوبن ساری رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود نہیں ہیں ان کی زوجہ محترمہ وہ گھر کے اندر ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتی ہیں مرحبا کہتی ہیں انہیں بکھاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوبن ساری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہنے لگی وہ باغ میں گئے ہیں کھجوروں کو کاٹنے کے لیے وہ ابھی آتے ہی ہوں گے فوراں پیغام بھیجا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ ہمارے گھر تشریف فرما ہیں وہ کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ کے لے آئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور فرمایا کہ یہی بس نہیں ان قریب میں تمہارے لیے گوشت بھی بناتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں بھوک نے ستایا ہوا ہے لیکن مسلمان کی نصیحت اس کی اصلاح کے لیے اس کو اس کی خیر شاہی چاہنے کے لیے اس کو فرماتے ہیں کہ اگر جانور دبا کرنا ہے تو لاتس بہن نہ زیادہ در دودھ والی بکری کو بھی وعدہ کرنا خیر انہوں نے چھوٹی سی بکری کو دبا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کچھ حصہ گوشت کا بھون کر کے پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پکڑی اس کے اوپر چند ایک گوتیاں رکھیں اور ابو ایوباً ساری رضی اللہ تعالی انہوں کو فرمانے لگے کہ جاؤ یہ میرے گھر دے کے آؤ میری بیٹی فاطمہ نے بھی اتنے دنوں سے ہی کھانا نہیں کھایا جتنے دنوں سے ہم نے نہیں کھایا یہ ہے فقر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دعا مانتے ہیں اللہ ماہینی مسکین وہ امتری مسکین وہ چرنی فی زمرت المساکین اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھنا مسکینی کی حالت میں مجھے موت دینا اور میرا حشر کرنا تو مسکینوں کے ساتھ کرنا ذرا غور کیجیے تصور تو کرے کہ آپ کی دعوت کی ہو آپ کے کسی دوست نے اور آپ بھوک کے ساتھ پریشان حال ہو اور وہاں پہ پہنچ کے جب وہ کھانا آپ کے سامنے پیش کرے آپ اس کو کہیں کہ یہ تھوڑا سا کھانا جاتے میرے گھر بھی دے آؤ وہ بھی کتنے دنوں سے بھوکے ہیں آج کل ہماری دوڑ ہماری ریس وہ ساری مٹیریل کی طرف مادیت کی طرف دنیا کو چاہنے کی طرف دنیا کو حاصل کرنے کی طرف حالانکہ دنیا کبھی نہ کسی کی بنی ہے نہ کبھی کسی کی بنے گی بہت سے لوگ پہلے بھی آئے تھے انہوں نے بھی یہی کوششیں کی تھی کہ دنیا ہماری بن جائے دنیا ان کی نہیں بن سکی اور آج بھی یہ کسی کی نہیں بنے گی لیکن ہم بھولے اس دنیا کو اپنا بنانے کے چکر میں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کہ دنیا ہم جا اللہ ہوں فکرا ہوں بہنا وہ بندہ جس کا مشن دنیا کو کمانا بن جائے اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے اللہ رب العالمین اس کی تقدیر میں فقر فاقا محتاجگی لکھ دیتے ہیں وہ فر کا سگلہ اس کا کام کاج بڑا بکھر جاتا ہے بڑا کاروباری بن جاتا ہے وال ہی منت دنیا علامہ خود دنیا اس کو وہی ملتی ہے جو اس کے مقدر میں ہو لیکن وہ بندہ من کانتل آخرہ تو جس کا ارادہ اپنی آخرت کو سوارنا آخرت کو بنانا ہو جائے جا اللہ پی کل بھی ہی اللہ تعالی اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے وہ جما اللہ شملہ ہوں اس کے کام کاج کا اللہ تعالی سویٹ دیتے ہیں وہ تک ہو دنیا دنیا جلیل ہو کے اس کے قدموں میں آ گئی تھی اور یہی وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا فرمایا لہو اللہ قرآن و تکو لہ برکات میرے سوائی ورب اگر بستیوں میں آباد لوگ ایمان لے آئے تکوے والے بن جائیں ہم ان کے لیے آسمان سے بھی رجک کے دروازے کھول دیں گے زمین پیر کے لیے کے خزانے گے اکب الورات اول انجیل اگر یہ تورات ان جھیل کو نازل کرتے یہود و سارا جو چیز ان کی طرف نازل کی گئی ہے اس کو یہ قائم کرتے تو پھر لکالو موقع ہند و مین تہتی ارجڑی اوپر سے بھی کھاتے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ در حق ہے دیکھیے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے ہماری مصروفیت کس قدر بھرتی ہے کاروبار گرم ہوتا ہے مارکیٹیں گرم ہوتی ہیں لین دین تجارت عرود پہ ہوتی ہے ہر کاروبار مکمل شواب پہ ہوا کرتا ہے لیکن یہ بندہ اپنے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اپنے دل میں رب کائنات کا ٹکوا اور خوف پیدا کرنے کے لیے سارا دن بھوکا بھی رہتا ہے محنت مزدوری بھی کرتا ہے धूप کے اندر کھڑا ہو کے تگاریاں سر کو اٹھاتا ہے زور والا مسقت والا کام کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے دن بھر ایک سترہ پانی کا اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا ہے لو انحل خرا امن و تکو اگر ایمان والے ہو جاؤ تقوا اختیار کر لو آسمان سے بھی رزق آئے گا زمین سے بھی आएगा। آئے گا کاروبار گرم ہے دکان پہ رس لگا ہے جو اس کو چھوڑ کے شکر کو نیچے گرا کے مسجد میں آ کے بعد کھڑا ہو کے نماز ادا کر رہا ہے سارے دن کا تھک ہارا ہے رات کو تھک ہار کے کام کاج سے واپس آتا ہے جسم اس کا تھکاوٹ سے چور ہے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو کر قیام النعل کر رہا ہے نماز تلازی ادا کر رہا ہے رات کے آخری پہر میں اٹھ کے قرآن ہاتھ میں تھام کے اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوتیں کر رہا ہے اور اس کا سرا اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی ساری ضروریات اس کی ساری محتاجیاں اس کے تمام تر منصوبے عید کی ضروریات رمضان کے خرچے عید کے اخراجات بچوں کے کپڑے گھر والوں کے سوٹ وہ جوتے کا خرچ سارا کچھ اللہ رب العالمین پورا کر دے اور اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے پورے سال بھر کے لیے ہے پورے سال بھر کے لیے بنو بکوں ہی ملاقات اگر یہ تکوے والے بنے رہے اللہ سے ڈرنے والے بنے رہے دلوں میں ان کے ایمان موجن رہے ایمان پیدا رہے یہ آسمان سے بھی ویری کھاتے رہیں گے زمین سے بھی ویری کھاتے رہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا کاروبار رمضان کے بعد بھی گرم رہے اس کی زمینیں رمضان کے بعد بھی سونا اگلتی رہے اس کے اوپر آسمانوں سے رمضان کے بعد بھی رحمتوں کی برکھا برستی رہے وہ اپنے دل کے اندر رمضان کے بعد بھی تقوی اور ایوان پیدا کرے اور ہماری جو حالت ہو جاتی ہے رمضان کے بعد کاروبار ٹھنڈا ہاتھ پہ ہاتھ بھر کے ایک دوسرے کا منہ تکتے رہتے ہیں سارا دن دکان پہ بیٹھتا ہے شام کو لوٹ کے بدو گھر کو آتا ہے کچھ پلے نہیں ہوتا ہاتھ میں کیا ہے جی سیزن گزر گیا لوگوں نے پیسے خرچ لیے کوئی آتا ہی نہیں ہے دکان پہ کیا سبب ہے ہاں اللہ کا قرآن بتاتا ہے کہ سبب کیا ہے سرمایا کرگم بالکل اللہ رب العالمین تمہارے سامنے ایک بستی کی مثال پیش کرتا ہے کانت عامنسن وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والی تھی دشمنوں کا خوف اس کے اوپر موجود نہیں تھا مطم انتن اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرنے والی تھی رشکوہار رگا دن من کلی مقام بہت واف مقدار میں ہر طرف سے ان کو ہزار دیا جاتا تھا ہر طرف سے ان کے پاس ہزار آتا تھا اللہ, انہوں نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی نشکری کی اللہ رب کی حکم عدودیاں شروع کی نوازوں میں سستیاں شروع ہوئی قرآن سے تعلق ٹوٹا اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر قیام کرنا ترک کر دیا انہوں نے چکنے والے کاموں کو خیر بات کہا ایمان کو بڑھانے والے امور ان سے چنتے چلے گئے پاکہ فرق بھی الحمد للہ اللہ رب العالمی نے کیا کیا بل خوف اللہ رب العالمی نے بھوک اور خوف کا انہیں مرا دکھایا ہمارے ساتھ یہی یہ ہوتا ہے رمضان کے بعد ہم اللہ رب العالمی کو بھلا دیتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں بھلا دیتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہمیں کل قیامت کے دن بھی بھلا دے اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے بچائے اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی یاد رکھے اور کل قیامت کے دن بھی یاد رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کسی ہی ہے فرمایا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یبنا آدم تفرب لی عبادت اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے بکت نکال املا سدرا کا گینن میں تیرے سینے کو غنا کے ساتھ بھر دوں گا شدھا فقبت اور تیری ضرورتیں میں پوری کروں گا یہ پریشانی ہے کہ اگر میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گیا دکان خالی دیکھ کے مڑ جائے گا کہیں اور سے سودا خرید لے گا فرمایا نہیں ام لا صدرہ کا غینن تیرے سینے کو میں غنی کروں گا باسودہ فخر ضرورتیں بھی تیری میں پوری کروں گا میں لوگوں کے دلوں میں باتیں ڈالوں گا ان کا رخ موڑ موڑ کے تیری دکان کی طرف کروں گا تو سو کے بجائے پچاس کمائے گا لیکن برکت اتنی ہوگی کہ وہ ہی کچھ سے ختم نہیں ہوگا بڑی مصیبتیں بیماریاں پریشانیاں وہ کچھ سے ات جائے گا کتنا کما کے لاتے ہیں اور کمائی کا اکثر حساب بیماریوں پہ دوائیوں پہ خرچ ہو جاتا ہے یہ بیبرکیتی نہیں ہے تو اور کیا ہے لاکھوں کروڑوں کمایا بڑا آلیشان محل کوٹھا بنگلہ بنایا لیکن جب رہائش اختیار کی فخر والے ہی وہ اللہ رب العالمین نے اوپر سے چھت گرا دیا کتنے ہی واقعات آپ کے سامنے ایسے رونما ہوتے ہیں کیا فائدہ ایسی کمائی کا پردھا فکرکھ تیری ضروریات میں پوری کروں گا وہ ان لا سفاؤں اگر تر یہ کام نہ کیا ام لدا کا شگلا تیرے ہاتھ کو میں کام کاج کے اندر میں کر دوں گا والم اصو فکرکھ لیکن تیری ضرورت پوری نہیں ہوگی تر روئے گا ہائے مر گئے ہائے مہنگائی یہ چیز خریدی نہیں جاتی سبزی کو ہاتھ نہیں لگتا پھل کوئی کھایا نہیں جاتا دوائیاں خریدی نہیں جاتی اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے وقت نکال اللہ تجھے ان ساری پریشانیوں سے غنی کر دے گا ضروریات پوری کرنا اللہ کی ذمہ داری ہے تیری نہیں ہے بابا بندا اللہ اللہ رسکو ہا یا مستقرہ مستاہ اللہ رب العالمین جانتا ہے یہ کدھر جا کے رہتا ہے کہاں سے لوٹ کے آتا ہے اس کا ہزک اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے جو کام ہمارے ذمے ہے ہم وہ کرتے نہیں اور جو کام اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے ہم وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے توحید والے ہیں نہیں توحید بندے کو یہ نہیں سکھاتی جو کام اللہ نے تیرے دن لگایا ہے اس کو تو اپنا جو کام اللہ کے دن ہے وہ اللہ رب العالمین کرے گا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا واقعہ امام ابن تیریا رحمہ اللہ نے کتاب الجہاد میں نقل کیا فرماتے ہیں جب فوت ہونے لگے اٹھارہ بیٹے تھے اٹھارہ بیٹے عمر بن عبد العزیز کے اور جب سرکار چھوڑ کے فوت ہوئے وہ تقریباً بائیس دینار تھا بائیس درہم دینار بھی نہیں لوگوں نے کہا اے عمر اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہا ہے تو نے تو اپنے پیچھے والوں کا کچھ کیا ہی نہیں کہنے لگے کہ اچھا اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا اٹھارہ اٹھارہ بیٹوں کو سامنے بٹھایا اور فرمانے لگے کہ میرے مرنے کے بعد دو ہی سورتے ہیں یا تو تم اللہ رب العالمین کے فرما دردار بنو گے نیک سالے بنو گے یا اللہ کے نافرمان بنو گے اگر تم اللہ رب العالمین کے نافرمان بنے تو پھر بھی مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ میں اپنے پیچھے کچھ چھوڑ کے نہیں جا رہا بلکہ مجھے فخر ہے کہ میری کمائی کے ساتھ تم رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور اگر اللہ رب العالمین کے فرما بردار نیک صالح بن گئے پھر بھی مجھے کوئی غم نہیں کوئی پریشانی نہیں اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے وہ ویتول صالحین نیک صالح لوگوں کا متولی اللہ تعالی خود ہے ہمیں تو یہ فکر لائق ہے کہ کوئی جائیداد بنا لیں اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کے بھرے اور جس اللہ تعالی نے ان کو پیدا کیا ہے اس کے ذمہ ہے اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لیا ہے ان کو رجک دینا ان کو سر ڈھانپنے کے لیے تھک دینا چند ڈھانپنے کے لیے کپڑا دینا وہ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے ہم کہتے ہیں نہیں یہ میں کرتے مروں گا اچھا یہ تو سارا کچھ ہم پچھلوں کے لیے کر کے جا رہے ہیں اپنے لیے کیا ہے وہ چندر نسوم ماں اپنی گر میں نے اپنے اکاؤنٹ میں کیا جمع کروایا ہے میری حالت صورت کیا ہے کہ میں بھاگا بھاگا یہود اثارہ کی کتابیں ان کی کتابیں اللہ رب العالمین کے فرامین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پسے کچھ ڈالتا کہتا ہوں میں کہتا ہوں میں قرآن بھی مانوں گا حدیث بھی مانوں گا میں توحید والا ہوں میں سارا کچھ مانوں گا تسلیم کروں گا ہاں میرے مفادات کو جب ناتی ہو جہاں میرے ذاتی مفادات کو ٹھیس لگے بھلے حکم وہ اللہ رب العالمی کا ہو حکم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو میں اس کو پچے پت پس نال دیتا ہوں نہیں اسلام کا یہ تقاضہ نہیں ہے توحید اپنے ماننے والوں کو یہ درخت نہیں دیا کرتا مسلمان وہ کھڑا ہونے والا ہوا کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو کر جو وہ قیام کرتا ہے ایک دن سیرا مستقیم سیراس اللہ دین ان بار بار نماز کی ہر رکعت میں پڑتا ہے یہ اصل مشن اصل مقصد نہیں ہے یہ تو ایک ریمائنڈر ہے ریمائنڈر ہے بندے کو یاد دلوانے کے لیے کہ ہاں تیرا راستہ سرات مستقیم ہے سرات مستقیم انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے وہ کون لوگ ہیں اولا اکلبینہ مین نبی علیہم من وہ شہادائی و صالحینہ وہ حاصلہ الاقا رفیقہ وہ نبیوں صدیقوں شہیدوں صالحین والا راستہ ہے میں کلان کے اندر کھڑا ہو کے جن رات میں دعائیں مانگتا ہوں نماز کی ہر رقت میں چراط مستقیم کا اللہ رب العالمین سے مطالبہ کرتا ہوں وہ نبیوں صدیقوں شہیدوں صالحین والا راستہ جو میں اپنائے ہوئے ہوں کیا یہی ہے رام سارے کا سارا گزرا میں نے اپنے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہو اپنی آنکھوں سے اشت بہائے ہو کہ اللہ مجھے نبیوں والا صدیقوں والا شہیدوں والا راہ دکھا اور اس پر قائم رکھا مجھے تو اپنی آپ کی بھی فکر نہیں ہے میں کہتا ہوں نہیں انبیاء والا راستہ بڑا مشکل ہے شہیدوں والا راستہ بڑا مشکل ہے والا راستہ بڑا مشکل ہے ماریں کھانی پڑتی ہیں جانیں دینا پڑتی ہیں لوگوں کے تانے سننا پڑتے ہیں طرح طرح کی اذیتیں سہنا پڑتی ہیں میں یہ سارا کچھ برداشت نہیں کر سکتا اور منزل میری کیا ہے منزل میری اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت ہے نہیں بھائی یہ راستہ جس پہ ہم چل رہے ہیں یہ جنت نہیں جاتا جنت کو جانے والا راستہ امبیا والا صدیقین والا شہادا والا صالحین والا ہے میری زندگی کے ایک ایک پل میں ایک ایک لمحے میں اللہ رب العالمین نے پرانے مزید میں مجھے رہنمائی دی ہے اور کہا ہے خود خلوصی سلمی کا پورے پورے اسلام میں داخل ہو ہے اِنَّ اندین انض اللہ اسلام چرز زندگی چرز حیات اللہ رب العالمین کے ہاں جو مقبول ہے وہ اسلام والا ہے میں جب تک رحیر اسلامی دینن المین ہوں وہ الخاسرین جو بندہ اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ کوئی اور ڈگر کوئی اور طریقہ اپناتا پھرے گا رسم اور رواج کے پھندوں کے اندر وہ جاتا رہے گا اور وہ اپنے آپ کو یہود و نسارہ کی اقتباء میں مگن رکھے گا اللہ رب العالمین اس سے کل قیامت کے دن اس کا یہ طرز عمل قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حکم الجاہلیت یہ کیا یہ دین کو قبول کرنے کے باوجود اسلام کو ماننے کے باوجود کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ جہلیت کے فیصلوں کو اپناتے پھرتے ہیں ببن احسن بین اللہ حکم القومی یوکروز اللہ رب العالمین پر یقین رکھنے والی قوم کے لیے فیصلے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی نسبت اور زیادہ کون بہتر ہے جو فیصلے اللہ رب العالمین نے میری زندگی کو گزارنے کے لیے کیے ہیں وہ بالکل درست اور صحیح ہیں اور میں مسلم ہوں مسلم لغت عرب میں اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کے ناک میں نکیل ڈال کے مہار اس کے مالک کے ہاتھ میں پکڑائی ہو اور مالک اس کو جدت چاہے لے جائے وہ اڑی نہ کرے میں مسلم ہوں میں نے اپنی مہار اپنے مالک کے ہاتھ میں رب کائنات کے ہاتھ میں تھمائی ہے میرا اللہ مجھے جہاں چاہے لے جائے جو مجھے کرنے کے لیے کہے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں جدھر سے رو کے رک جاؤں تب میں مسلمان بنوں لیکن میں نے اپنے ذاتی مفادات کے دائرے بنائے ہوئے ہیں کہ بس میں اپنے تحفظات کے دائرے کے اندر رہنا چاہتا ہوں میرے تحفظات سے زد نہ آتی ہوں میں اسلام کو مانوں گا دین کو قبول کروں گا اسلام کے اوپر چلنے والا بنوں گا اگر کبھی میرا اسلام مجھ سے قربانیاں طلب کرے میرا اسلام مجھ سے مصیبتوں کو جھیلنا فطروں کو برداشت کرنا طلب کرے لوگوں کی چبتی باتیں سننا طلب کرے نہیں پھر میں اسلام کے اوپر نہیں چل سکتا نہیں اللہ رب العالمین کو ایسا لولا لگڑا گنجا کاڑا اسلام نہیں کرنا مکمل طور پر بندے کو مسلم دیکھنا چاہتے ہیں amanu, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ والا شیتان شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو اسلام کی ایک بات بھی چھوڑو گے وہ شیطان کے قدموں کی پیروی تصبر ہوگی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کما حق ہو اسلام پر چلنے کی عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کو ہماری زندگیوں کے لیے معیار بنا دے ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان کی حالت میں زندہ رکھے جب ہمیں موت دے ایمان کی حالت میں اسلام کی حالت میں شہادت کی موت نصیب فرمائے تو ماں توفیقی اللہ باللہ علیہ سبق کل تو وہ